اللہ ہم لو لایت کی ایک رسی میرے مستقف آئے میرے مستفر کے اندھیروں میں 19 انہی پر قطر مشکل ترین اور تیرا تار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں پر دلائل و براہین قائم کیے گئے تھے اور اس وقت اسلام کی دعوت انہی اصولوں کی گردش کر رہی تھی ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے بازمت اور پر معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی و قدمی پر ابھارا جاتا اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھی اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھی تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سختوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھجھور دیا گیا یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے علی فلام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی لہذا اللہ ہی ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں اور انہیں کے پہلو بہ پہلو ایسی آیات کنزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و مان دین کے اطراضات کے دندان شکن جواب دیے گئے تھے ان کے لیے کوئی ہلا باقی نہیں چھوڑا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور پر مزید رہے تو اس اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور اہدا کے بارے میں کیا ہے پھر اس ڈراوے کے پہلو پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھی اور و تفہیم اور تفیم اور رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ اپنی کھلی گمراہی سے پاز آ حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد ربوبیت کے جمال لوہیت کے کمال رحمت و رافت کے آثار اور لطف رضا کے ایسے ایسے جلبے دکھاتا کہ ان کے جذب و کشش کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی پھر انہی آیات کی میں مسلمانوں سے ایسے ایسے کتاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمین نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی کہ وہ رب العالمین کی عدالت میں فیصلے کے لیے کھڑے کیے جائیں گے ان کی بھلائیاں اور نیکیاں اور لطف اٹھاؤ نمبر 6 کامیابی کی بشارتیں ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ دائمی مسائب اور ہلاکت مول لے لی گئی بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روی زمین پر اپنا اثر و نفوذ اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتن اور کبھی سراہتن نازل ہوتی چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا مگر دوسری طرف انہیں حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکزیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھی اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا وہ بئینہ وہی ہوتا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے کا وارث بنایا گیا اس طرح ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام اور نامراد ہوں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہم کنار ہوگی پھر انہیں حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیت نازل ہو جاتی تھی جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی مثلا اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقینا ہمارا یہ لشکر غالب رہے گا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو ان قریب یا خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو جب وہ ان کے سہن میں شادی جمیت کو شکست دیری دی جائے گی اور یہ لوگ پیپ پھیر کر بھاگیں گے یہ جتوں میں سے ایک معمولی سا جتا ہے جسے یہیں شکست دی جائے گی مہاجری نے ہفشا کے بارے میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کے راہ میں حجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکان آتا کریں گے اور آقلت کا جر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانے اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں زمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا اشر کیا ہوتا ہے ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے شاد ہوا کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور تم کو ان کے بعد زمین میں ٹھہرائیں گے یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اسی طرح جس وقت پاراس ال روم میں جنگ کے شورے پھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرق تھے اور بہرحال اللہ پر پیغمبروں پر वही پر آسمانی کتابوں پر اور یوم آقرت پر ایمان رکھنے کے دعویدار تھے لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ نے کچھ قبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالی مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے چنانچر شاد ہے یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بطر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور کی شکل میں نازل ہوئی قرآن کی علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے چنانچہ موسم حج میں آپ اکاس مجنہ اور ظلم کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی وشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے اجم بھی تمہارے زیر نہیں آ جائے گا پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عطبہ بن ربیہ نے آپ کو مطاہ دنیا کی پیش کش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حام میم سجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو عطبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخرے وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں اس موقع پر بھی آپ نے پوری سراحت کے ساتھ فرمایا کیا آپ ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کی قائم ہو جائے حضرت قباب بن ارد کا ارشاد ہے کہ ایک بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا آپ کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیا بنائے تشریف فرما دے اس وقت ہم شکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے میں نے کہا کیوں نہ آپ اللہ سے دعا فرمائے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور آساب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی پھر آپ نے فرمایا اللہ ہی سمر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ معروف و مشہور تھی اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے چنانچہ جب اسلف اور ہیں. یہ جلد ہی شاہان کیسرا کو مقلوب کر لیں گے اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے بہرحال صحابہ اکرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مسائب و علام کا جو ہمان برپا تھا اس کی حیثیت حصول جنت کی یقینی امیدوں اور پروکار مستقبل کی بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تذکیہ فرما رہے تھے نہایت اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی قلب کی صفائی اخلاق کی پاکیزگی مادیات کے قلبے سے آزادی شہباد کی مقاومت اور رب السماوات و لرض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی ہری فرما رہے تھے آپ ان کے دلوں کی بجتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شولوں میں تبدیل کر دیتے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے انہیں اذیتوں پر صبر کی تقین فرماتے اور شریفانہ درگزر اور قہر نفس کی ہدایت دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی پزون ہوتی گئی اور وہ شہباد سے کنارہ کشی رضا الہی کی راہ میں جان سپاری جنت کے شوق علم کی ہرس دین کی سمجھ نفس کے محاسبے جذبات کو دبانے رجحانات کو موڑنے حجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز القار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے تیسرا مرحلہ بیرون مکہ دعوت اسلام رسول اللہ طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم شوال دست نبوت میں یا تشریف لے گئے. یہ مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. آپ نے مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ہارثہ تھے راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی جب طائف پہنچے تو قبیل شکیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں حبیب ان تینوں کے والد کا نام امر بن عمیر سخی تھا آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی داد اور اسلام کی مدد کی دعوت دی جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اللہ اللہ قیام فرمایا اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ بلکہ انہوں نے اپنے عباشوں کو شہ دی چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ عباش گالیاں دیتے تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی پھر گالیاں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے حضرت جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی بدماشا نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا یہاں تک کہ آپ کا اتبا اور شیبا ابنائے ربیا کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا یہ باغ سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا جب آپ نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بچ سلوکی سے دو چار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل تھے اور آپ کے احساسات پر حسن اور شکوا کرتا ہوں یارحم الراہمین تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو نے میرے معاملے کا مالک بنا لیا ہے اگر مجھ پر تیرا پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا آتاب مجھ پر وارد ہو تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تم خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ادھر آپ کو نے اس زار میں دیکھا تو ان کے جزمِ کراوت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے رسول اللہ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نین واقع باشندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو اس نے کہا آپ کو کیسے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر داس رسول اللہ پر جب پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا اس کے بعد عداس گیا تو دونوں نے اس سے یہ کیا معاملہ تھا اس, نے کہا میرے آقا روح زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ان دونوں نے کہا دیکھو داس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے قدر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا آپ حکم دیں تو وہ اہل کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے اس واقعے کی تفصیل صحیح بقاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو عہد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو آپ نے فرمایا ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مسائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دوچار ہوا جب میں نے اپنے آپ کو بن عبد قلال کے صاحب زادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم غمولم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کن سالب پہنچ کر افاقہ ہوا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالب پہنچ کر ہی میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دے اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد بات یہی ہے آپ جو چاہیں اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن ہو گیا اور وادی نقلا میں جا فروکش ہوئے یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں ایک دوسرے زیمہ کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شاداب بھی موجود ہے لیکن کسی ماقس سے یہ پتا نہیں چل سکا کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا وادی نقلا میں آپ کا قیام چند دن رہا اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ایک سورت الحقاف میں دوسرے سور جن میں سورت الحقاف کی آیات یہ ہیں اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے تو جب وہ قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے درانے والے بن کر پلٹے انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا سورج جن کی آیات یہ ہیں آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگی شریک نہیں کر سکتے یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی ان کی سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدان جنوں کی جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی جنہوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ درخیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی چنانچہ شاد ہے جو اللہ کی دائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوائے اس کا کوئی کار ساز ہے بھی نہیں اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر آجز کر سکتے ہیں اس نصرت اور ان کے سامنے حسن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پر چھائے تھے آپ نے ازم مسم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حالثہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جب وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے اور جواب میں آپ نے فرمایا اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالی اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے پھر خدا کی ایک آدمی کے ذریعے اقنس بن شریح کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے مگر اقنص نے کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حریف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد آپ نے سہل بن امر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کاپ پر لاگو نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے متام بن علی کے پاس پیغام بھیجا متام نے کہا ہاں اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار پناہ پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جاؤ آپ پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن ہارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے اس کے بعد مطام بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے کوئی نہ چھڑے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اسود کے پاس پہنچے اسے چوما پھر دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے اس دوران مطام بن ادی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا مکان کے ابو جہل نے مسلمان بن گئے ہو اور متام نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متام بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن متم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر متام بن ادی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی قادر ان سب کو چھوڑ دیتا اللہ